اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عادت کو ختم کرو اور اللہ کو یہ پسند ہے اللہ عب المخصنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو جب ٹیچر کہتے ہیں مجھے صاف ستھرے بچے پسند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یونیفارم صاف رکھو بستہ صاف رکھو ڈیسک صاف رکھو اس کا مطلب یہ نہیں تو کہ وہ آپ کو ایک خبر سنا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے مجھے ایسے بندے چاہیے اور مجھے ان اربوں خربوں میں سے اتنے بندے جتنے بھی مل گئے مجھے بس اتنے چاہیے تو ہمیں اس زندگی کی تیاری جو ہے وہ اس زندگی میں کرنی ہے اس کے لیے جو آلہ ہے جہر ہے کوئی چیز جب آپ اس, ہو, کانٹ سانڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آلا چاہیے نا مولڈ کرنا ہے آپ نے کسی چیز سے گرم کرتے ہیں آپ لوہے کو پھر آپ اس میں سے کچرا نکال کے باہر پھینکتے ہیں اور کوئی نئی شیپ اس کو دے دیتے ہیں ریسائکل کرتے ہیں آپ اس کو تو بندے کے اندر بہت سارے کچرے شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بندہ مٹی سے بنا ہے نا فرما انداز و مہاجن لوگ بھی مادنیات ہی ہیں کا مہاجن ازاب الفا جیسے معدنیات ہے سونے اور چاندی کی تو سونے اور چاندی کی اینٹیں کبھی بھی نہیں نکلتی ایسی آج تک کوئی ایسی کان دریافت نہیں ہوئی کہ جس میں سے پانچ سے پچپن کی موڑ لگی ہوئی سونے کی اینٹیں نکلیں ریت میں بکھرا ہوا چاندی ہوتا ہے ریت میں بکھرا ہوا لوہا ہوتا ہے ریت میں بکھرا ہوا سونا ہوتا ہے پھر اس میں سے مٹی کو الگ کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے گزار کر فلاں اس کے بعد سونے کو بٹی میں ڈالا جاتا گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو ایک خاص شیپ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے آسمان سے کوئی بھی بندہ ایسا نازل نہیں کیا جو بایب ہوں انبیاء معصوم ہیں لیکن معصوم دل جبر ہے جبر ان کو معصوم بنایا گیا وہ اپنی خواہش سے معصوم نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دعو نبوت سے پہلے اگر میں بکریاں چلایا کرتا تھا تو میں نے ایک شادی میں شریک ہونے کی کوشش کی تھی جس میں جا رہے شادی میں بادے گا جو زمانے میں ہوتے تھے جو بھی اس وقت ڈھولڈ مکہ ہوتا تھا اتنے جدیدرین حالات نہیں ہوں گے لیکن بارہ بجے جو بھی ڈھولڈ مکہ ہوتا نا وہ ہوتا تھا الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں دوسرے ساتھی کے ذمہ لگا دی کہ بھائی آج تو میری بکریوں نبی سے ہونے نہیں دیا جاتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خامیاں بھی ہیں اب ان میں سے مٹی کو الگ کرنا ہے کیسے یتلو عالیہ مایاتی اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائے والی یقین ان کا تزکیہ کیا جائے مٹی کو کھوٹی چیزوں کو الگ کیا جائے بری عادتوں کو الگ کیا جائے پھر ان کو ایک مخصوص چیپ دی جائے اللہ یہ پسند کرتا ہے اللہ یہ پسند کرتا ہے اللہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق جیسا بنا لو یہ دمانڈ ہے یہ کب بننا ہے ہم نے جب بوڑھے ہو جائیں گے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا دماغ سکر جائے گا میڈیکلی ہم پلٹ کے پھر بچے بن جائیں گے ہماری سوچ ہماری کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی ذرا ذرا سی بات پہ تیش آنا شروع ہو جائے ہم کہتے ہیں اس وقت ہم صبر کریں گے جب صدر کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہو ذرا سی بات پہ, پہ پیالہ توڑ دینا ذرا سی بات پہ گھر والوں سے روٹ کے تو بابے یہی کرتے ہیں نا ذرا سی بات بھی کریں یار یہ بچوں والی حرکت نہیں کرتے یہ کوئی روٹنے والی بات ہے میری چھوٹی کو گھی لگا جی میری امید گھر میں کوئی میں نے گھر میں رہ کے کیا کرنا جی بابا چلا گیا سارے پیچھے دوڑ رہا بابا جی واپس آ گیا ڈبل ڈھیل کریں گے اندر بھی لگائیں گے باہر بھی لو. بابا نہیں مان رہا اب تو میں نے چونکہ مانگ لی ہے یہ کیا ہے یہ وہ عمر ہے جس میں یہ بچوں والی رکھتے ہوتی ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جا کے ہم سدریں گے ایسا نہیں ہوتا پتہ نہیں ہم اسمر کو پہنچے گے بھی یا نہیں پہنچیں اللہ کا ٹکوا وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم نے تراش کے اس مٹی میں سے وہ انسان نکالنا چمکتا ہوا جو اللہ کو مطلوب ہمارے اندر وہ انسان موجود ہے ہم نے اس کو ایک شیپ دینی ہے جو نے فرمایا سارے لوگ سونے چاندی کی کانے ہیں ناسم آدم اب دیکھتے یہ ہی ہیں کہ کون اس میں سے پیٹرول نکالتا ہے کون اس میں سے سونا نکالتا ہے جاؤ اندر کان لگاؤ ڈرل کرو بندے کے اندر جاؤ اور وہاں جو سونا ہے اس کو کٹا کرو ہر بندے کے اندر اچھی آتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں ظاہرہ بچے تو بچوں والی کچھ آتے بھی ہوں گی ان کے اندر تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میرے بچوں کے اندر اچھی آتے کتنی ہیں سگریٹ وہ نہیں پیتا چرس وہ نہیں پیتا میرے بچوں میں وہ نہیں بیٹھتا بس کرکٹ ورکٹ باہر جا کے کھیل لیتا ہے ہوم ورک میں تھوڑا سا زیادہ سوتا ہے نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا گسید گسید کے اٹھانا پڑتا ہے گھر پہ دو سجدے دے لیتا ہے لیکن موجودہ جو اس کے زمانے کے بچے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں آپ جب آپ یہ بتائیں گے کہ میرے اندر بچے کے اندر لوگوں کے سامنے تعریف کریں گے جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نرالی اولاد دی ہے جی بڑی صلاحیتیں میرے بچوں کے اندر ماشاءاللہ مجھے کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا جتنی یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے, ہے. بچہ کوشش کرے گا کہ اگلی بار جب میرے ابا کی ملاقات اس آدمی سے ہو تو ایک اور خوبی میرے اندر پیدا ہو چکی ہے تاکہ گیارہویں خوبی بھی گنوا دو اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فلانے کا پتر تو بالکل آئے کچھ نہیں نا اس نے میرے ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ جس جنگ کا میں نے سکھ سانس ہی نہیں لیا تو بچہ وہ نمبر تو وہ پہلے کٹ گئے تو اب حفاظت کس چیز کی کرنی ہے تو ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں اور اس کے سامنے وہ رکھیں کہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ اور تھوڑی سی پیدا کر لیں تو یعنی بچے کے ساتھ کی تربیت جو میں نے کہا بہت سال لوگ بچوں کا دلا کر دیے جی, ہمارے بندہ نے پھر بھی ہم سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کو اس سے کمپیر کر کے دیکھیں الحمدللہ للہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں آپ بچے کو اصل میں کمپیر کر رہے ہیں اپنے ساتھ بچے کو بچوں کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے آپ بچے کا مقابلہ آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں میں جس عمر میں پہنچا ہوں گھر سے باہر نہیں نکلتا ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں میرا بچہ بھی باہر نہ نکلے وہ بھی میرے ساتھ منہ لٹکا کے بیٹھا رہ صبح پر وہ کیوں ہنستا ہے گھر میں تھوڑی مشین سے میری نوکری چلی گئی یہ ہنستا ہے اور اس کی عمر ہے بھائی ہنسنے کی اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو بھی اس کے منہ سے ہنسی نکلے گی یہ اس کی عمر ہے اناسمہ دن ہر بندے کے اندر سونا ہے دیکھتے ہیں کون اس میں سے نکال کے لاتا ہے تبلیغی جماعت والے نکال کے لاتے ہیں جماعت اسلامی والے نکال کے لاتے ہیں یا فلاں والے نکال کے لاتے ہیں نکالو محنت کرو اپنے اپنے طریقے دماؤ جس کے بعد جو پمپ بھی ہے اس کے ذریعے نکالے چاہے ڈرل کرے کھود کے لائے سونا نکالنا ہے تم نے وہ اسلام کا کریڈٹ ہے ہمیں کسی سے کوئی تعصب نہیں جس کی ہمت پڑتی ہے ایک کمپنی ہم آدمی تھے پاکستان میں تیل کی تلاش ایک کمپنی آتی ہے ہماری زمین میں انہوں نے لگایا ناکام ہو گئی دوسری کمپنی آئی انہوں نے نکال لیا بھائی تو یہ کیا ہوتا ہے کسی کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے پاس دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی نہ کسی ذرا جب آپ بھینس یار دیتے ہیں چوتے ہیں پلابی میں اس کو کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں کٹانا ہو تو کٹے کی گاس تو وہ جو کھال ہوتی ہے اس میں دھوس بار کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ چاکتی ہے دودھ اتار دیتی ہے گرم دودھ سے اس کے چھٹے مارتے ہیں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں سے بندے کے اندر سونا ہے ہر جماعت کوشش کرے کہ اس میں سے سونا نکالے بندہ ضائع نہ ہو جائے یہ سونا مٹی میں نہ مل جائے ایک دن بک جائے گا مٹی کے مول اس سے پہلے پہلے بندے سے سونا نکالنا ہے ہم نہ سما آدین تما دن اس کے لیے اللہ کا تقوع وہ آلہ ہے اس آیت کے دونوں سروں پر وقت اللہ یاد مت لے کر وقت تک اللہ دونوں سروں پر اللہ کا تقوع اللہ کا تکوا اختیار کرو اس کو نکالنے میں بھی پھر اس کی حفاظت میں بھی اللہ کا تکوا اختیار اور ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے والی کہ ہر جان دیکھے ماں کا دمک لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا اس میں جو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں موت بڑے دور اور قیامت بڑے دور نظر آتی ہے پتا نہیں کب ہوگی نہ یا عید ہے نبی ان کو بہت دور نظر آتی وہ نہ رہو قریب ہے اور ہم اس کو قریب دیکھتے تو اس تصور کو زک لگی ہے بھائی یہ کل کل ہے تمہاری آج جو تم نے بھیجنا ہے کل کیش کرا لینا کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے جب ہمیں گارنٹی مل جاتی ہے نا تو صاحب آپ یہ سرٹیفکیٹ لے لیں جس وقت آپ کا جی چا کاؤنٹر پہ آ کے دے اور پیسے لے لیں بندہ فوراً لے لیتے یار یہ تو کیش ہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیش ہے آج بیچو گے کل کیش کرا لو کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے بس کل کی بات ہے اس کل کی تیاری کرنی ہے اور وہ کل بھی زندگی والی کل ہوگی خواہشوں والی کل ہوگی اور خودی والی کل ہوگی اور فخر والی کل ہوگی یعنی جتنی بھی عادتیں ہمارے اندر ہیں نا جن کے لیے ہم لوگ یہاں دھکے کھا رہے ہیں کس لیے دھکے کھا رہے ہیں بس وہ تھوڑی دیر جو ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ باہر والے شیشے سے منہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں سامان بکسے نکالے نہیں نکالے ہمارا بس بان... کتنی ہماری طور کپا ہوتا ہے نا یہ سارے ہم جو یہاں پہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جتنی ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں اپنوں سے دور پڑے ہوئے ہیں یہ سارا صرف اس چند لمحے ہے کہ ایک سینسل گریٹیفیکیشن ہے غیر یاشی ہے یار وہ چار منٹ جو ہماری ٹور بنتی ٹیکسی والے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہاں جانا دیے جی آ جائیے بس یہ ساری دور یہ پر آخرت میں بھی ہوگی ولا لاخیر تو اکبر ادرا جاتا اکبر و جس طرح یہاں تمہیں دنیا میں ہے نا کہ ہمیں اپنے شریقوں میں شریقہ کون ہے اپنے چچا کے بیٹے تمہارے شریق ہے اپنی بھائیوں کے ساتھ تمہاری ریس لگی ہوتی ہے نا اس نے اتنے کی کوٹھی لی ہے میں نے اسے دو لاکھ کی زیادہ کی کوٹھی لینی کس کے ساتھ ہماری ریس ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ شریق کون ہے ماں کا پیٹ یہ شریقہ وہاں بھی ہوگا تم یہ چاہو گے کہ میرا محال میری جنت سے بڑی ہو فرمایا وہ دنیا میں ہی وقت ہے وہ بیرون ملک کے لیے بکتے ہیں نا پلاٹس کہ بھئی یہ کوٹا ہے بیرونی ملک والوں کے لیے اسکیمیں آتی رہتی نا بہر یہ ٹاؤن میں فلاٹ اللہ تعالی نے جنت کی اسکیمیں فلوٹ کی ہوئی اس کی پیمنٹ دنیا میں رہتے ہوئے کرنی یا تم وہاں منتقل ہو جاؤ گے تو تم دینا بھی چاہو گے تو کوئی نہیں لے گا تم کہ ہزار رکاط نماز نہیں قبول ہوگی اب دور کا آدمی قبول ہے تمہاری آخرت میں جب سب کچھ تم دیکھ لوگے نہ تمہارا روزہ قبول ہے نہ ماں تمہاری نماز قبول ہے نہ تمہارا سبحان اللہ الحمدللہ قبول ہے یہ تو دنیا میں پیمنٹ ہوگی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نفس وال قدمت لگت اس کل کی تیاری جو زندگی والی کل ہے زندوں والی کل ہے خواہشوں والی کل ہے کھانے کو دل کرے گا وہاں پہ پہننے کو دل کرے گا رہنے کو جگہ چاہیے ہمیں لہذا سور فجم میں فرمایا انسان وہاں یہ کہے گا یا لئی تنی ہے میری مصیبت قدم تو لے حیاتی میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ نہیں کہا میں نے اپنی موت کے لیے بھیجا ہوتا وہ کہ موت کی تیاری کرے موت کی تیاری نہ کرے موت تو بھی آ جائے گی آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے فن ہوں وہ خود تم جا کے ہینڈ شیک کرے گی چلیں جی کوئی گاڑی میں ہوگا کوئی جہاز میں ہوگا کوئی سڑک پر چل رہا ہوگا کوئی بیڈ پہ لیتا ہوگا فن ہو یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تم کو پائے این ماتون زدر کو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ڈھونڈ لے گی موبائل ڈھونڈ لیتا ہے نا تمہیں جہاں کہیں بھی جا کے لگتا ہے نا موبائل پھر بھی اس کے لیے کوریج ایریا ہے لیکن موت کے لیے کوئی بھی آؤٹ آف کوریج ایریا نہیں وہ بادشاہ کے محل میں بھی گھستی بولا کن تم فی بروجی مسائد تو یا نہیں تو نہیں قدم تو لے آئی آتی بڑی عجیب آئے اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا کس کے لیے زندگی کے لیے تو موت کی تیاری نہیں کرنی حضور نے فرمایا ما بعد الموت موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی ہے وہ تو بعد کی زندگی جس میں ہم نے اٹھنا ہے اسی کو ساغر نے یہ کہا ہے کہ عدم کے مسافر ہوشیار یعنی تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مٹ گئے مر گئے دفنا دیا گیا ہم ختم ہو گئے کہا نہیں عدم کے مسافر ہوشیار راہ میں زندگی کڑی ہوگی راہ میں زندگی کڑی ہو اصل زندگی تمہیں راہ میں ملے گی اب بتاؤ تم سے ساٹھ سال نہیں سنبھالی گئی ٹیسٹ فیل کر کے گئے ہو وہاں تمہیں دے دی جائے گی اس زندگی میں سے جو چیز بھی آپ منتقل کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے ذہنی صلاحیتیں بھی دی ہیں آنکھیں بھی دی ہیں زبان بھی دیے ہاتھ پاؤں بھی دیے لیکن ان سے آپ نے کما کے ان آنکھوں سے آخرت کی آنکھیں کمانی ہیں ان ہاتھ پاؤں سے آخرت کے ہاتھ پاؤں کمانے ہیں اس عقل سے آخرت کی عقل کمانی ہے ورنہ یہ عقل یہی رہے گی جب ہم اٹھیں گے تو فرمایا ان لوگوں کی طرح ہوں گے یہ تخبت حسان المس جن کو شیطان چھو کر یا جن چھو کر مخبوط الحواس کر دیتا پاگلوں کی طرح اٹھیں گے کیوں اس لیے کہ عقل سے آخرت نہیں کمائی اسے اور اب عقل کی ضرورت کوئی نہیں کیا کرنا ہے بکل یہ تو خالی کارٹج ہے فلنگ بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر آخرت میں یہ کام نہیں ہو بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کے بل چل رہے ہوں گے ٹانگے کوئی نہیں ہوں گے کیڑے کی طرح منہ کے بل سے مراد یہ ہے کہ کیڑے کی طرح چلیں گے منہ پیٹ کے جیسے کیڑا چلتا ہے ایسے چلیں گے ٹانگیں کوئی نہیں ہوں گی کیوں ٹانگے یہاں ضائع کر گئے پیچھے چھوڑ گئے وہاں بھیجی نہیں ڈاؤن لیڈ ہی نہیں ہوئی وہاں پر بہت سارے لوگ اندھے اٹھیں گے من کا نفی حاضر فی حاضی آما جو اس دنیا میں اندھا رہ کر جس نے زندگی گزاری اندو کی طرح زندگی گزاری آنکھیں ہوتے ہوئے آنکھوں سے کام نہیں لیا سہ ہوا فی الآلہ وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا وہ ادند اور بہت زیادہ راہ سے بٹکا ہوا ہوگا اس لیے کہ یہاں اگر کوئی بھٹکے تو گرے گا بھی تو چلو گٹر میں گر جائے گا مر بھی جائے گا تو پچاس ساٹھ سال کی زندگی اس کی جایا ہوگی آخرت میں تو گرے گا تو کہاں گرے گا فرمایا اللہ کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز آپ نے سنی اور آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا ہم نے فرمایا تم نے وہ سنا جو میں نے سنے. کہا اللہ کے رسول ہم نے وہ نہیں سنا آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنگم کو پیدا کیا تو, تو اس میں ایک بڑا پتھر پھینکا تھا آج وہ پتھر اس کی طے کو پہنچا ہے اس کی آواز آئی ہے تو وہاں گرے گا تو اس میں گرے گا اگل لو سبیلا اور وہ کہے گا رب بھی لما شرطانی کا دکن تو بسی را تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا تمہاری آنکھیں تھی کالا زال کا یا تنا فنسی تھا وہاں فرمایا نا ولا تک لذینہ نہ سلحلہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جا جو اللہ کو بھول گئے اللہ کو بھول سے مراد یہ کہ اللہ کے احکامات کو بھول گئے کالا کزال کا اتت کا یا تنا فنسی کہا وزال کا چار ڈالنا ہے اے آنکھیں تو دی گئی تھی دنیا میں کام کرنے کے لیے یہ تو ایسے ہے جیسے بندہ جب اس کو فینش لیٹر مل جائے تو کہے جی مجھے دستانے الاؤ کریں جی اور سیکورٹی شوز مجھے دیں جی وہ جو وہ اب کیا کرنا ہے ان کا تمہیں ریفائنری میں کام کرنا ہے ضرورت تو ان چیزوں کی سرک پڑتی ہے جب تم ایکسٹو کام کر رہے بریج میں جانا ہے جی ادھر جانا ہے جی گریز جا جی کہیں سلپ نہ ہو جائے اس وقت تمہیں وہ شوز چاہیے جی اب جب تمہیں لیٹر تمہارے ہاتھ میں تھما دیا گیا اب کہتے مجھے جی وہ ایشو کریں آپ تو جمع کرنے کا وقت آیا ہے واپس جمع کروا کر دیا فرمایا میں اب آنکھوں کا کیا کرنا ہے صاحب آپ نے جہاں ضرورت تھی وہاں نے دیا تھا آپ نے استعمال کوئی نہیں کیا آپ دیکھیں نا قدرتی طور پر جو صلاحیت آپ کو دی جاتی ہے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے آپ ایک آنکھ کو باندھ کے پتی رکھیں چار پانچ مہینے تو اس کی صلاحیت ضائع ہو جاتی وہ نہیں دیکھ سکتی پھر ختم ہو جاتی یہی اصلاحیتیں جو ہیں یہ سارا طرف ان کا استعمال آپ نیکی ایک نیکی کرتے چلے جائیں گے آپ کے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو جائے گا آپ اس صلاحیت کو نہیں استعمال کریں گے مشکل ہو جائے گا قرآن جیت آپ پڑھنا دو چار چھ مہینے درمیان میں سے چھوڑ دیں تو آپ کی زبان اٹکتی ہے اپنی جگہ پہ جا کے نہیں لگتی ٹھیک طریقے سے جب آپ کی ریہرسل ہوتی ہے تو پھر آپ مشق کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں یہی معاملہ اس کے ساتھ ہے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے یہ موت کیا ہے موت نام ہے اس زندگی اور اس زندگی یہ مادو زندگی اور وہ لاماد زندگی کے درمیان جو کڑی ہے کنڈا پڑا ہوا جو گاڑیاں جب آپ تو کرتے ہیں تو درمیان میں ایک چیز ڈالتے ہیں نا اس کا نام موت ہے آدم کے مسافروں ہوشیار میں زندگی کڑی ہوگی اور موت جس کو کہتے ہیں ساگر زندگی ہی کی کوئی کڑی ہوگی وہ دونوں زندگیوں کو ملانے والی ہے کہ کڑی ول تنس ماں مطلب ہر جان یہ جائزہ لے لیا کرے اس کا مطلب ہے اسی رات اس لیے کہ کل کی بات ہو رہی ہے اسی رات یہ جائزہ لے کر سویا کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا جو کمی بیشی ہو جب ہم بیٹھتے ہیں رات کو تو سوچتے ہیں بھائی پیسے خرچہ بھیجا نہیں بھیجا بھیجا تھا تو کتنے مہینے کا بھیجا تھا پھر فون کر کے پتا کرتے ہیں کہ پیسے کم تو نہیں ہو گئے یہ ساری فکریں ہمیں لگی ہوئی ہیں نئی فکر لگی تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے لیے کیا بھیجائے ہے ہے نا ساری زندگی پیسے گن گن کے اس کے فنگر پرنٹس ختم ہو جاتے غریب کے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہوتا کلّی ہے ایئرپورٹ والا سارا دن اتنے اتنے بڑے جناب بکسے دھوتا رہتا ہے برطانیہ والوں کے امریکہ والوں کے یو اے ای والوں کے اور شام کے گھر جاتا کچھ نہیں ہوتا ہم کلّی ہیں کلّی ڈھوتے ہیں بیٹوں کے لیے دھوتے ہیں بیٹیوں کے لیے دھوتے ہیں پوتوں کے لیے سامان کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو اپنے لیے نہیں کر رہے جب سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر چار پائی پہ لگ جاتے ہیں آپ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے دوائیاں بڑی مہنگی مہنگی اس لیے کہ کہتے ہیں غریبوں کو بیماری بھی جو لگتی ہے مہنگی لگتی ہے بچے تنگ آ گئے کہ بابا اتنا کما گئے جو ہے جتنا اس نے تو میٹر ہی کھول دیا میں نے خود سنا ایک باپ کو اپنی اولاد سے یہ کہتے ہیں کہ پتر دعا کرو میں جلدی مر جاؤں میں تو یہ پیسے ختم کرنے پر لگ گئے ہوں کتنا خلوص ہے باپ کے اندر آپ دیکھیں ماں باپ کے اندر اولاد کے لیے جتنا خلوص ہے یہ ممکن نہیں کہ اولاد کے اندر ماں باپ کے بارے میں ہو اس کا رخ اپنی اولاد کی طرف ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے باپ بڑے درد سے کہہ رہا ہے پتر دعا کرو میں جلدی میرا کام ہو جائے یہ تو سارے پیسے تو میں دوائیوں میں خرچ کر جاؤں گا تو دوسروں کا سامان ڈوتے ڈوتے ہم کلّی کی طرح تھکے ہارے اللہ کے سامنے جا پہنچے یا انسان الانسان انکا ان الا رب کا کاج ملاقی اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آئے گا اور اس سے ملاقات کرے کر وہاں جا کے کہے گا یا لئی قدمت قدم لے حیاتی کو ایک بکسا میں نے اپنے لیے بھی بھیج دیا ہوتا تو ہم نے یہ سمجھا ہمارے لیے پیچھے اولاد بھیج دے گی اور اولاد کو اگلی فکر ہے جتنا ہم نے اپنے باپ دادا کے لیے بھیجا اتنی ہمارے لیے اولاد بھی بھیجے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ آئی بکری تو آپ ان کو بکری جمع کر کے دے گئے خود کسی کام سے جانا تھا چلے گئے واپس پلٹ کے آئے دوپہر کا وقت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ بکری کا کیا کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باقی امینہ اس میں سے کچھ نہیں بچا کتفا سوائے اس کی دستی کی وہ دستی انہوں نے حضور کے لیے بچا کر رکھ لی آپ نے فرمایا عائشہ بقیہ کل اللہ کتفا وہ ساری بچ گئی ہے سوائے دستی کی دیکھا آپ نے زمین آسمان کا فرق انہوں نے کہا تھا ماں باقیہ مینہ اس میں سے کچھ نہیں بچا یعنی ساری لگ گئی ہے فقیروں کو دے دیا غریبوں کو دے دی آگے پیچھے ہدیا بیچ دی ماں باقیہ مینہ اس میں سے کچھ نہیں بچا الا کتفا حضور نے فرمایا باقی یا کل رہا جو ہم نے دے دیا وہ بچ گئی ہے یہ جو کھا لیں گے یہ نہیں آپ نے فرمایا عائشہ یہ دستی بھی دے دو قیامت کے دن پوری بکری ہو جائے یہ میں وہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو چیز یہاں سے بھیجیں گے وہ وہاں ڈاؤن لوڈ ہوگی رانگ نمبر نہیں مل سکتا وہاں آخرت میں یہ آپ تسلی رکھیں اللہ کا نظام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ رانگ نمبر مل جائے رمازیں کوئی اور پڑھتا رہے ہمارے اکاؤنٹ میں جاتی رہیں ایسا نہیں ہوگا ہم نہیں پڑھنی اور ہمارے اکاؤنٹ میں جانی ہے ہم نہیں صدقہ کرنا اور ہمارے اکاؤنٹ میں جانا ہے ول تنظر نفسم ماں قدمت اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ خبیر بھی ماتعمل ہوں یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی یہ جو اللہ کا تقوی ہے یعنی یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کی اتنی مشق ہو جائے بندے کو کہ اللہ اسے فل واقع شاہ رگ سے بھی قریب نظر آئے اور یہ بڑے بڑے کرائسس میں کام آتا ہے بندے کو ایک تو مشکلات کے اندر جب آدمی مسائل میں گھرا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا میرا رب باخبر ہے جب آدمی کو پکڑ کے لے جاتے نا تو وہاں سے وہ کیا کوشش کرتا ہے یار کسی کے آدھ رکا دے دے کسی کو فون نمبر یاد کروا دے کہ میرے کفیل کو بتا دینا کرا بندہ آسمے میں جو ہے وہ بند ہے بریہ جیل میں بند ہے ہمارا سارا زور اس پر ہوتا کہ کسی طرح سے کفیل کو پتہ چل جائے میرے بھائی کو پتا چل جائے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے کفیل کو پتا ہے کہ تم کس مشکل میں ہو وہ اکرابلورید وہ کفا بلا وکیلا وہ کفاب اللہ حسیبا وہ کفا بلا کفیلا وہ کفیل ہے ہمارا اسے پتا ہے ہم کہاں ہے اور کس مشکل میں ہے اس وجہ سے بندہ تسلی سے بیٹھا رہتا ہے زیادہ تر بہت زیادہ وفاری رفلا تھا میرے پاس گھر فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی طبیب بھیجو تو آپ نے فرمایا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے دیکھیے کیا بات اللہ کو وہ تبیب کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں طبیب نہیں تو بیمار کی ہے بندے کا اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں مجاہدہ ہو جائے میں جو کہتے جی چلا کریں جی اور جی یہ مراقبہ کریں جی مراقبہ موت ہے جی یہ اس سے مراد ایک مراقبہ مائی الہی ہی آپ کا اتنا خیال جم جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے کہ کوئی آپ کو ورغلا نہ سکے جب پتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آدمی ایک تو ورگلایا نہیں جاتا دوسرا اس کی عبادت کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری فکر سے آگاہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فور دیکھ رہا ہے تو ہم ٹھیک شیول مارتے ہیں بعد میں دیکھ دیکھا پتہ چلا ہو تو فور مین کی یونیفارم وہاں ٹنگی ہوتی ہے مصیبت ہی ہوگی ایک گھنٹہ ہم لگے رہے پسینہ نکالتے رہے کہ آج نمبر بن جائیں گے ہم تو وہ سائے کو وہ یونیفارم مل رہے فور مین وہاں کھڑا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو و اللہ بصیروں بھی ماتعلون و اللہ خبیروں اللہ اس کو سنتا واللہ سمیع علیم و اللہ سمیون وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے باخبر بھی ہے لہذا یہ مراقبہ اتنا ہو جائے کہ بندہ سیدھا ہو جائے اور جہاں کہیں بھی ہے میں نے کہا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز انسانیت کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو اتنی وافر مقدار میں پیدا کی ہے اکسیجن بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کھلی پیدا کر دی ہر درخت آکسیجن کے ہر درخت کا ہر پتہ اکسیجن کا کارخانہ ہے یہ بندوں کی ضرورت ہے دھوپ کل اگر سلنڈروں میں بکتی تو امیر زندہ رہتا غریب تو اس وقت تک مار نیکی کو عام کر دی ہے آسان کر دی ہے میں نے کہا تھا کہ آفرت کی کرنسی میرا ایک مضمون تھا یہ جو ٹوٹے ہوئے کانچ ہوتے ہیں باٹلیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں یا پتھر رستے میں پڑے ہوتے ہیں یہ آفرت کی کرنسی ہے اس پر رب نے مور لگائی ہوئی اٹھا کے آپ ایک طرف رکھ لیں آپ سمجھے کہ یہ آپ کے نام آمال میں چلی گئی کتنی بڑی بات ہے نیکی تو آسان ہے اس کا نام ہی یوسرا ہے و یسروس رہا آسانی کو ہم یعنی نیکی کو ہم اس کے لیے بندے کو آسان کر دیتے ہیں اور جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے رب سے اس کا تعلق کو کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے دین پر عمل کرنا نیکی کرنا ایسے ہوتا ہے کا انما یہ سعد الاسما مساج آپ نے پڑھا ہوگا لفٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اٹھانے والی یہ سعد علاس سما جیسے وہ آسمان کی طرف اس کو چڑھنا پڑ رہا ہے کیجیے آپ آپ چونکہ نماز پڑھتے لہٰذا آپ کے لیے نماز ایک عام چیز بن گئے روٹین کی چیز بن گئے کہ یار یہ بھی کوئی نہیں کی ہے یہ ان سے پوچھو جن کی نماز پڑھنے کے لیے جن کی ماں مر جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم سے کوئی اور کام کروا لو مشکل والا اگر یہ نماز والا نہ کرو ان سے پوچھیں آپ کی نماز کیا چیز ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان کبیرتن اللہ خواشین یہ بڑا بھاری کام ہے سوائے ڈرنے والوں کے ہاں جو خواشین ان کے لیے نماز ہے وہ روٹین کی چیز ہے دوسروں کے لیے بڑا مشکل ہے جیسے آسمان پر چڑھنا وہ تک اللہ ان اللہ خبیروں میں ماتا ملولہ تک ہو کلین رسول ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اب آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے جو اپنا پتا ہی بھول گئے ترس آئے گا نا اس وقت ہمارا پتہ کیا ہے انہیں جی یہی ہمارا پتا نا پاسپورٹ پہ ہوتا ہے پرماننٹ ایڈریس اور ٹیمپریری ایڈریس آپ لکھ دیتے ہیں پوسٹ باکس نمبر اتنا اور ابو ابزابی یہ ہمارا ٹیمپریری ایڈریس ہے اور پرماننٹ ایڈریس پرماننٹ ایڈریس وہ کہاں ہے پرماننٹ ایڈریس تو پھر وہ کتبہ جو تیری قبر پر لگا ہوا ہے یہ دنیا سارے کی ساری ٹیمپریری ہے پرماننٹ ایڈریس ہمارا یہ ہے کہ ان لاہ و اِن ال راجی ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں ہم اللہ کے پاس پلٹ کے جانے والے یہ ہمارا پرماننٹ ایڈریس اب جو بندہ یہ بھول جائے آپ اس کو کیا کہیں گے صاحب آپ کہاں سے آئے کسی کوئی آدمی آپ کو ملے بس میں جہاز میں ٹرین میں آپ اسے پوچھے آپ کہاں سے آئے نہیں جانا کہاں پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں پتہ نہیں جی تو آپ کو ترس نہیں آئے گا بیچارے کے دماغ خراب ہو گئے نہ منزل کا پتہ ہے نہ اوریجن کا پتہ ہے نہ ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے اور نہپز پتا کہ جہاں کہاں رہا ہے بیچارا کیا کرنے آیا ہے جس بندے کو یہ نہیں پتا کہاں سے آیا اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور پھر کہاں جائے گا آپ اس بندے کو سائنسدان کہتے ہیں دانشوار کہتے ہیں انٹلیکچوئل کہتے ہیں نہیں اس سے تو ہمارا وہ بکریاں چرانے والا زیادہ انٹلیکچل ہے جسے پتہ وہ کہاں سے آیا ہے جو مرنے پر کہتا ہے انلہ اللہ, اللہ راجعہ فورن ایڈریس بتا دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ صاحب کہاں گئے ہیں اور میں نے بھی وہیں جانا ہے یہ ہے اللہ کو بھول جانا گویا جیسے انسان اپنی اصل کو بھول دیں اپنی اوریجن کو بھول جائے ولاکون اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دی یعنی اللہ کو بھولنا گویا انسان کا اپنے آپ کو بلانا ہے انسان کا اپنے مقام کو انسان ایک حوال بن جاتا دو ٹانگوں پر چلنے والا ترقی یافتہ جانور کھاتا ہے پیتا ہے فضلہ جات بچے پیدا کرتا ہے سوتا ہے گھر بناتا ہے کی طرح ذرا بڑے بنا لیتا ہے بس اتنی ساری بات ہے الایا کا انعام قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ تو کیٹلس ہے مویشی چوپائے گائے بھیسیں الایا کا کل انام سمانج آٹھ جوڑے بل ہوم ادل یہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے اور ان کا دودھ تو پیتے ہیں نا ان کا گوشت کھاتے ہیں اس کا تو گوشت بھی نہیں کھایا جاتا ان کی کھال کسی کام آتی ہے ان کی ہڈیاں کسی کام آتی ہیں ان کا گوبر بھی جلایا جاتا ہے تو تو کسی کام کا نہیں الایا کا کلن آم بال ہوم ابن ان سے بھی گئے کوئی کسی کام کے نہیں فزیکلی بھی, بھی کسی کام نہیں آتا روحانی طور پر بھی کسی کام نہیں آتے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا یعنی جب ہم رب کو بلا دیں گے ایک آدمی وہ اس کی یاداشت چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ تو بھول گیا کہ وہ کیا ہے اس وقت جو اس کا آپ سمجھ لیں کہ وہ کہیں ڈی ایس پی ہے اپنے مقام کو بھولا نا وہ ایس پی کو نہیں بھولا ایس ایس پی کو نہیں بھولا بلکہ وہ اپنی اس مقام کو اس وقت جس جگہ ہے اس کو بھولا جو بندہ اللہ کو بھول گیا وہ اس خلافت کو والی ذمہ داری کو بھی بھول گیا کہ میں میرا مقام کیا ہے میں زمین پر اللہ کا نائب ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کچھ اختیارات کیے ہیں اور ان اختیارات کو میں نے اللہ کی امانت کے طور پر جذبات سے بالا تر رہ کر استعمال کرنا ہے بڑے بڑے قاضیوں کے فیصلے بیٹے پر فیصلے کو نافذ کر دیا گھر آ کے بیٹے کی لاش سے لپٹ لپٹ کر روئے تو بیوی نے تانا دیا اس نے کہا پہلے مروایا اب روتے اس نے کہا وہ جج کا فیصلہ تھا اور یہ باپ رو رہا ہے عدالت میں میں اس کا بے باپ تھا اس نے قتل کیا تھا اس کو قتل ہونا تھا لیکن گھر میں وہ جو لاہش سے لپٹ کے رو رہا ہے وہ ایک باپ رو رہے ہیں. یہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ یہودی کو آپ نے قتل کروایا اس نے ایک مسلمان کو چکی اوپر سے پھینک کے چکی کا پتھر تو وہ مسلمان بیٹھا تھا شہید ہو گیا حضور نے ایک میں اس کو قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا تو اس کی بچی تھی نو دس سال کی لوگوں نے اس کو پکڑ کے آگے کیا کہ تو باپ کی سفارش کر حضور سے تو بڑے رہنما لیں تو معاف کر دیں گے تیرے باپ تو بچی آگے رونا شروع ہو گئی میں یتیم ہو جاؤں گی اور میرا یہ اور وہ تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی کیونکہ حضور نے یتیمی کاٹی ہوئی تھی نا آپ کو پتہ تھا یتیمی کیا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کاٹ تو گدن گدن کاٹ دی بعد میں صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ کا رسول جب آپ رو رہے تھے تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ اس کی جان چھوٹ گیا آپ نے فرمایا نہیں وہ جو رو رہا تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا اور جو جنگلی کا اشارہ کر رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا باشیت اللہ کے رسول کے مجھے اس کی حد کو جاری کرنا ہے باشیت محمد بن عبداللہ میرے ایسا ساتھ کیا ہے وہ اللہ کی حدوں کو نہیں روک سکتی ہم نے فرمایا ابراہیم تیری اس تکلیف پہ دل جلتا ہے آنکھیں روتی ہیں لیکن زبان سے وہی وہ نکلتا جس پہ میرا رب راضی ہے. یہ دو حیثیتیں ہیں جذبات سے بالا تر رہتے ہوئے ہم نے ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے اب ان جذبات کے چنگل سے نکلنا کیسے ہے اس کے لیے کہتے ہیں یعنی میں پچھلے جمع بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر بھی علاج دوسرے سے کرواتا ہے اپنے بارے میں جو اسمنٹ ہمارا اندازہ ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اپنی ایویلویشن کوئی آدمی خود نہیں کر سکتا دوسرا آدمی چیک کرتا ہے ہمارے ڈاکٹر بھی یہاں جب آتے ہیں تو سندے ساری دکھاتے ہیں میں پرائم منسٹر کا بھی ڈاکٹر تھا اور میں افلان تھا افلان تھا اس کے باوجود اگلے کہتے ہیں یہاں بیٹھے جی امتحان میں ہم ایویلویشن کریں گے ہم متعین کریں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے میڈیکل میں آپ کتنے پانی میں ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں وہ ایویلویشن کرے آپ کا ٹیمپریچر لے آپ کا روانی ٹیمپریچر لے آپ کی ای سی جی کرے آپ کا بلڈ پریشر لے آپ کا سکین کرے اور وہ طے کرے کہ آپ کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور آپ کی جو ہے وہ کون کون سی گرافی کرنی ہے اس کے لیے کچھ لوگ مرشد کو چنتے ہیں کہ ایک بندے کے اپنے حوالے کر دیا جائے لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ اس مرشد کا تعین جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے خاص کر کے اس زمانے میں جب جیلی کرنسی اتنی ہو گئی ہے کہ اصل کا وجود کل معدوم ہو کر رہ گیا اس کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نظم کو اختیار کیا جائے بحثیت مزکی یعنی اس کا الٹرنیٹ آج کل ارتقائی دور میں جو ہمارے سامنے ہے وہ نظم ہے ہم کسی نظم میں شامل ہو جائیں تربیت گاؤں میں شریک ہو وہاں ہمارے ساتھ ہی جو ہے جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ ایویلویشن کریں کہ میں کتنا نیک ہوں تو ایک ساتھ تو وہ ڈیری میں بتایا کرتے تھے کہ میں جب بھی یار اکیلا دوڑا وہ پاکستان ملٹری سے ریٹائرڈ ہو کے آج بالکل پتلے وہ بتایا کرتے تھے جب بھی میں اکیلا دوڑا ہوں پہلے نمبر پر آئے ہوں اچھا ڈیری والے بڑے پریشان تھے کہ یار بندہ لگتا نہیں ہے ویسے اتنا رنر لے کر باڈی کی دیکھو کہتا میں پہلے نمبر پر آتا ہوں مجھے انہوں نے بتایا میں ان سے کہا یار آپ نے اس کی بات شروع میں کہا تھا جب بھی اکیلا دوڑا ہوں تو میں پہلے نمبر پر آیا دوسرا ہوگا تو یہ دوسرے نمبر پر آئے گا ہم نیک ہیں لیکن جب بھی اکیلے دوڑے ہم نیک ثابت ہوئے ایک نظم کے ساتھ جب ہم جڑیں گے ایک صاحب گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ نجرس لگی اسی دروازے کے سامنے سے بندہ گزرا تو ایک ساتھ نے کہا حضور یہ بڑا نیک آدمی آپ نے فرمایا کبیس کے ساتھ سفر کیا آپ نے حضور نہیں اچھا کبھی آپ نے اس سے ادھار سدار لیا دیا ہے کوئی لین دین کیا ہے نہیں حضور اچھا کبھی آپ نے اس بندے کو غصے میں دیکھا جی نہیں دیکھا اب کیسے کہتے ہو تم پھر یہ نیک ہے یہی تو وہ مقامات ہوتے جہاں بندے کی کی پتا چلتی ہے کہ نیک ہے یا نہیں آپ ایک نظر میں رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں جب کھچائی ہوتی ہے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ جناب صحیح سائیکلنگ یہ نہیں ہوتی کہ تو میرا منا میں آپ کو یہ بتاؤں میں تو میں اسمان پر ہوں اور تم چوتھے اسمان پر ہو تھوڑا سا زور لگاؤ تھوڑا سا میں لگاتا ہوں پانچویں پر پہنچ جائیں گے یہ تو خطرے گا کی جب آپ بیٹھے ہو شیرا میں آپ کے کپڑے اتار رہے ہو وہ جن کو آپ عام کار کنڈ کہتے ہیں بھائی تو آپ بڑے امیر بنے ہوئے لیکن جب کلوز ڈور سیشن کے اندر کے قطرے رہے ہو, آپ نے یہ بھی کہا آپ نے یہ بھی کہا آپ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ گاڑی میں چیز کیوں لگی ہوئی ہے اس وقت آدمی اپنی جگہ پر آ اس کا نام ہے تجکیا ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ عمر ایک چادر سب کو ایک ایک چادر ملی ہے ایک چادر میں اتنا لمبا کرتا نہیں بنتا یہ تیرے چھ فٹ پہ یہ کرتا کیسے آ گیا یہ کیا ہو رہا تھا بھری مجلس کے اندر تجکیا ہو رہا تھا یہ ڈی فریگمنٹ ہو رہی تھی ایک عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتا تھا لاسٹ میں آپ عمر جب تک یہ کلیرفیکیشن نہ ہو جائے نہ تیری بات سنوں گا نہ مانوں گا ان کا اس کا جواب میرا بیٹا دو کون سا بیٹا ہے عبد اللہ کہاں بھائی عبد اللہ بتاؤ جی میں نے اپنے حصے کی چادر ابا کو دے دی تھی تاکہ ان کا کرتا بندے کلیئر ہو گئی اس بندے کا اب ہم سنیں گے بھی مانیں گے بھی بات ختم ہو گئی بہترین نیو ہو گئی تو اس سلسلے میں نظم جو بندے کا اندازہ کرے میں نے مثال بھی دی تھی کہ جب آپ بچہ جو بھی بچہ پیپر دے کر آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے سو فیصد ٹھیک ہی دے کر آتا ہے میں نے بہت سارے بچے دیکھے میرے اپنے بچے گھرا آ کے پھر نمبر لگاتے ہیں خود ہی اور کوئی نائنٹی فائیو لیتا ہے کوئی نائنٹی نائن لیتا ہے اور دوسرے دوستوں کا بھی صاف لگاتے ہیں کہ اس کے سکسٹی فائیو ہوں گے سیونٹی فائیو اور اپنے ان کے ففٹی فائیو آتے ہیں نہیں یعنی اگر وہ پچا بچے کو ہی دے دیا جائے حل کرنے کے لیے مارکس لگانے کے لیے تو آپ کا کیا خیال ہے ٹھیک مارکس لگیں گے وہ پرچہ جس کو بچہ سو فیصد صحیح سمجھ کے دے کر آیا ہے اگر نہ سمجھتا تو نہ دیتا حل کیا اس نے ٹھیک سمجھ کے حل کیا نا اگر اسی بچے کو دے دیا جائے تو ٹھیکے نہیں مارے گا ٹھیکے مارے گا نا چوفیسر نمبر لے جائے لیکن جب وہ اصل مزکی کے ہاتھ میں لگتا ہے ممتحم کے ہاتھ میں لگتا ہے پھر وہ کاٹ چھانٹ ہوتی ہے. یہ, ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور جناب اتنے آپ کے نمبر بنتے ہیں میرے سمیت ہر بندے کو اپنے آپ کو نظم کے سامنے پیش کرنا چاہیے صاحب یہ میرا پیپر ہے آپ نمبر لگائیں بسم اللہ کر یہ بھی بڑی آپ کے اس لیے کہتے ہیں کہ تکبر اور خودداری میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا خوددار مولوی ہوں حالانکہ میں تکبر ہوں دوسرا کہتا کہ یہ تکبر ہے میں سمجھتا ہوں میں خوددار ہوں اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں غیبت اور حق جوئی میں زمین آسمان کا فرق لیکن بغیر بڑا تھوڑا خطیب سا فرق نظر آتا میں سمجھتا ہوں جی میں حق گو سب کے کپڑے اتار دیتا ہوں کہتے نہیں صاحب آپ سگلخور ہیں آپ غیبت کرتے ہیں ان کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور وہ صحیح نہیں تو اس کے لیے ایک نظم کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ فتنا کے دور میں بہت ضروری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جہاز میں وہ کہتا ہے نا آپ کی حفاظتی جیکٹ جو ہے وہ آپ کی سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی ہوگی اکثر کس طرح ہاتھ مارے تو ہوتی نہیں ہے اسی پلے میں کبھی نہ رہیں آپ عام طور پہ ریشیا اور شہین میں نہیں ہوتی پی آئی ای میں بھی کچھ دو چار سیٹیں خالی ہوتی ہیں لیکن عام طور پہ ہوتی ہے اس میں لیکن یہ دو لائن میں نے تجربہ کیا ہے میں نے اخبار میں پڑھا تھا تو پھر میں نے سفر کیا تو میں نے ہاتھ مار کے دیکھا دیر واز نتھنگ تو یہ سمجھ دیں کہ آج کے زمانے میں لائف جیکٹ ہے آپ کے نظم کے ساتھ جڑنا جہاں کہیں بھی آپ ہیں نظم کے ساتھ جڑیں وہ آپ کی اسیسمنٹ کرے وہ آپ کے اندر سے وہ سونا نکالے جو آپ کے اندر ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں جب وہ مذہب میں آتے ہیں ان کی ذمہ داریاں لگتی ہیں ایک جگہ فیل ہو جاتے ہیں جناب ہم درس تو نہیں دے سکتے چھا مالیات ٹھیک چلا لے ٹھیک ہے جی ان کے مالیات میں لگا دو سیل سیکشن میں ان کو دے دو, دو بار چمکنا شروع ہو جاتا پالش لگنی شروع ہو جاتی فلان صاحب آتے ہیں وہ سیل سیکشن میں تو ان کو ہمیشہ درد رہتا ہے ان کے سر کو لیکن درست بہت اچھا دیتے ٹھیک ہے سر آپ یہ درست میں آ جائیں ہر آدمی اللہ تعالی نے وہ پنجابی کا شیر ہے وہ کہتے ہیں کہ فریدہ پکھڑا کوئی نہیں سب دی گٹھڑی لال یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھوکا پیدا نہیں کیا ہر کی گٹھڑی میں لال دے کر بھیجا ہے گرا کھول نہیں جان دے تا ہی پھرن کنگال گرا نہیں کھول سکتے اس لیے کنگال ہیں نظم کے حرالے کرو وہ گرا کھولے تمہاری ماں باپ جب ناشتہ نہیں دیتے بھائی ایک درم دے دیتے ہیں بچے کو سکول کی کینٹین سے بیٹا فرینچ فرائز لے, لے لینا اب اگر بیٹا لائن میں نہیں لگ سکتا مشقت نہیں کر سکتا تو اپنے ہاتھوں بھوکھا مر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بے صلاحیت پیدا نہیں کیا یہ یقین کر لیں ہیں آپ جو میں نے سنا تھا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے آپ کو خود کیسے پتہ چل گیا آپ جب نظم میں جاتے ہیں نظم آپ کی ہر ہر بٹن دبا کے دیکھتا ہے, یہ بندہ کہاں چل جائے گا ایک جگہ فیل ہو جاتا ہے دوسری جگہ فیل ہو جاتا ہے چوتھی جگہ چل جاتا آخر میں طبیعت میں یہ تقریریں کرتا ہوں وہ تو نہیں آیا میری طبیعت میں بہت زیادہ میں عام طور پہ نہیں بات کر سکتا میری طبیعت کے اندر حجاب بہت زیادہ ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ اگر اسٹیج اس پہ آتا ہوں تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ صحیحت کہاں سے آئی ہے کون مجھے گرمیاں فور سے نکال کے لایا ہے کس نے مجھے سٹیج دیا ہے وہاں میں نے بولنا میرے اس وقت کی آپ تقریبیں سن لیں اب کی تقریریں سن لیں زمین آسمان کا فرق مجھے خود وہ تقریباً سے کے شرم آتی ہے کہ تو یار ان کو ڈیلیٹ کر دو کسی طرح مالک صاحب کو کہا کہ یار یہ پچھلے والی جو ہے کسٹم نکال دو اور جو اگلی میں کر رہے ہیں یہ رکھو آخری دو سو نمبر رکھو پچھلے والا صاف کر دو جو نائنٹی سیون کی ہے نائنٹی نائن کی ہیں دو کے کی یار. اس میں کوئی اتنی زیادہ میں نے ٹھیک بات نہیں کی اب ذرا نالج زیادہ بڑھ گئے تو آپ کے اندر بھی ہر بندے کے اندر صلاحیتیں ہیں آپ اس نظم سے جڑیں آپ کے یہاں ایک رجسٹرڈ نظم موجود ہے ان لوگوں کے ساتھ آئیں بیٹھیں یہ آپ کے اندر سے اس بندے کو نکھاریں گے تاکہ ہم دین کا کام کریں وہ سونا دین کے کام آئے وہ سونا لے کے ہم چلے جائیں اگر قبر میں کیا فائدہ وہ تو مٹی کے مول بک گیا نا یہ صلاحیتیں جو آج ہیں یہ کل ہمارے پاس نہیں رہیں گی آج ہی ان کا استعمال کرنا ہم نے اگر آج نہ کیے تو کچھ بھی تو اس کے لیے میں نے کہا کہ بھائی اپنا تذکیہ کرنے کے لیے کچھ لوگ مرشد کو چنتے ہیں اور اس میں خطرہ دا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ایمان بھی گواہ بیٹھتا ہے وہاں جو غیب دانیاں چلتی ہیں وہاں پہ جو معاملات چلتے ہیں آسمانوں کی سیر ہوتی ہے اس میں آسمان سے گر کے آدمی خجور میں اٹک جاتا ہے میں خود اس منزل سے گزرا ہوں نقش بندی اور خلیفوں میں جاج ہوں اس لیے میں اندر کی بات کروں کہ بار بار سے کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا تو ایک طریقہ یہ اس کی چھانٹی بہت مشکل ہے اتنا نالج ہونا چاہیے آدمی کے پاس کتابیں سنت کا کہ وہ اپنے مرشد کی بھی غلطی نکال سکے لیکن مرشد کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے اور میں دو بندی مرشد کی بات کر رہا ہوں زندہ ہے وہ ابھی گئے ہفتہ وہاں سے بڑے مانے ہوئے ان کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے مرشد کا احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح فرشتے اللہ کا کرتے ہیں اور آگے آیت انہوں نے کوٹ کی ہے کہ لا یس میں کون ہوں بالکل یس وہ ایک بات کی بھی سبکت نہیں کرتے اس کے آگے بات تک نہیں کرتے اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ والے مقام پر بیٹھ گئے خود تو مریض تو سارے بیٹھ گئے فرشتوں والے مقام پر اب اعتراض کون کرے گا اس کے لیے ہمت چاہیے تو وہ وہاں ایک دل دل ہے جہاں چانسز یہ بھی ہیں کہ آدمی کو کچھ مل بھی جائے لیکن چانسز یہ بھی ہیں کہ یہ ایک جا ہے جس میں بہت کچھ چلا بھی جائے ایمان بھی جا سکتا ہے بہترین اور سیف طریقہ یہ ہے کہ آپ کا تجکیہ بھی ہو جائے آپ کے اندر سے سونا بھی نکل آئے وہ ہے نظم جس میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اور آپ کو بات کہنے کی پوری اجازت ہوتی ہے جہاں آپ کو خرابی نظر آتی ہے آپ کو کہتے بھی ہیں آپ کے اندر خرابی اس پہ ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے آپ کو باہر نکل کے بدنام بھی نہیں کیا جاتا باہر کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ اندر کیا ہوا ہے آپ باہر جب نکلتے ہیں اسی طرح چم چم کرتے ہوئے نکلتے تو یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکالیں اور انہیں کل کے لیے استعمال کریں وہردا ونند